یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمیں میں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے